اعلی معمولہ دو عاملوں کے دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر عطف جائز, جائز, جائز ہے ان کانتوف علیہ مجرورا مقدم جبکہ معطوف علیہ میں مجرور کیا ہو مقدم ہو والمعطوف غزال اور معطوف میں بھی ایسے ہی ہو کہ یعنی مجرور کیا ہو مقدم ہو نہ وہ فدار حجرت امر جیسے کہ گھر میں زید ہے اور حجرے میں عمر ہے مذہبان اس مسئلے میں دو اور مذہب ہیں یہ امام سی باب رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے وصل التاكيد تابع يدل على تقرير المطبوع فيما نسبا او على شمول الحكم لكل فرد من أفراد المطبوع والتاكيد على قسمين لفظي وهو التقرير اللفظ الأول نحو جاءني زيد زيد وجاءني وجاء وجاء زيد الله كور طويرا یہاں سے مصنف علیہ رحمان تابع کی تیسری قسم یعنی تاقی کو ذکر فرما رہے ہیں تاکید کی تعریف آپ نے علم کے اندر پڑھی ہے یا جو مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب واضح کر کے بیان کر دے جو مطبوع کی نسبت کو یعنی جو نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہو اس کو واضح کر کے بیان کر دے یا شامل ہونے کو خوب واضح کر کے بیان کر دے تو وہی بالکل یہاں پر بھی مصنف علیہ الرحمان نے کی ہے کہ تاکید جو تاب ید العلیٰ تقریر مطبوع کی وضاحت تقریر زیادہ ثابت کرنا مطبوع کو ثابت کرنے پر فی ما او اولا شمول حکم فیمانصیبہ کے جوش کی طرف نسبت کی ہے اس نسبت کو زیادہ واضح کر کے بیان کرے اولا شمول میرے کل فرد من افراد المطبوع یا مطبوع کے افراد میں سے ہر ہر فرد کے لیے کیا ہے حکم میں شامل ہونے کو بیان کرے پہلے کی مثال جس سے آپ لوگوں نے پڑھا ہے جا زیدن ٹھیک زیدن. ہے جی اب یہاں پر کیا ہے جو نسبت زید کی طرف ہو رہی تھی اس نسبت کو زیادہ واضح کر کے کیا کیا ہے بیان کیا ہے دوسرے زئیید نے یا یہ کہ جو نسبت مطبو کی طرف ہو رہی اس نسبت کو واضح کر کے بیان کرے جیسے جا زیدن زیدن یا شامل ہونے کو اس کی مثال آپ نے پڑھی ہے ٹھیک ہے جی اب جو مجیحت کی نسبت ہو رہی تھی قوم کی طرف اب یہ وہاں پر شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید کے قوم کے کچھ لوگ مراد ہوں بعض لوگ مراد ہوں بعض کو یہ شامل نہ ہو لیکن اس ہوم نے آ کر اس تاکید نے آ کر اس قوم کے تمام کے تمام افراد کو کیا کر دیا ہے اس میں شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم کر سکتے ہیں تاکید کی تعریف یوں تاکید وہ تابے ہے کہ جو مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب اچھی طرح سے بیان کر دے واضح کر دے جی پھر یہ کہ تاکید کی دو قسمیں ہیں ایک تاکید لفظی ہے اور ایک تاکید مانوی ہے تاکید لفظی لفظ کو مقرر لانا بار بار لانا تو یہ تاکید لفظی کہ لاتی ہے ایک لفظ کو دو بار لانا جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں جا اند ان تو یہ تاقید لفظی اور تاکید مانوی اس کے کی لیے کیا ہیں الفاظ مخصوص ہے نفس وئینتا کلن اجماؤ ابتاؤ ابتاؤ افسو آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں تو یہ الفاظ کیا ہیں مخصوص تاکید مانوی کے لیے کہ جب جب یہ الفاظ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کیا ہے ماقبل والے متبو کی اور معمول کی کیا کی ہے جی تاکید بیان کی جا رہی ہے تو یہ الفاظ لائے جائیں گے تو تب تاکی ہوگی اور اس کے علاوہ جب الفاظ کو مقرر لایا جائے گا تو وہ تاکید ہوگی تاکید ہوگی باقی رہی بات لے کے نفس و نفس وائن یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جمع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں ان میں تغیر اور تبدل کیا جائے گا اختلاف سیزے اور ٹھیک ہے جی سیزے کو مختلف کیا جائے گا اور اسی طرح ضمیر کو بھی مختلف کیا جائے گا جی رہی بات قلعہ کی یہ صرف اور صرف کس کے ساتھ خاص ہے تسمیا کے ساتھ چاہے مذکر کے ساتھ چاہے مونس کے ساتھ قلعہ مذکر کے لیے اور قلطہ کس کے لیے ہے مونس کے لیے تو کیا بات سمجھ میں آئی ان الفاظ میں سے کہ آئی نفس نہ واحد تسنیہ جمع تینوں کی تاقید کے لیے آ سکتے ہیں جبکہ قلعہ اور کیلتا یہ صرف اور صرف تسنیہ کی تاقید کے لیے آئیں گے نہ مفرد کی تاکید کے لیے آئیں گے نہ جمع کی تاکید کے لیے آئیں گے اس کے علاوہ باقی جتنے بچ جاتے ہیں الن اجماؤ اکت اب تب یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کہ تسمیا کے علاوہ سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی کلون اجماؤ ابتاؤ یہ تسمیا کی تاکید کے لیے نہیں آ سکتے البتہ مفرت کی تاکید کے لیے بھی آ سکتے ہیں اور جمع کی تاقید کے لیے بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک دیکھیں اس کے بعد انشاء اللہ آگے بات کرتے ہیں فصل تابعن تاقید ایک ایسا تابع ہے ید اللہ تقریر متبو جو مطبوع کی وضاحت پر کرتا ہے فی مانوصبہ علی شمول کہ فی ماں نصبہ جس چیز کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہو او علی شمول الحکم لیکل فرد من افراد المتبو یا حکم کے شامل ہونے پر درارت کرتا ہے کل فرد من افراد المطبو مطبوع کے افراد میں سے ہر ہر فرد کے لیے و تاکید اعلیٰ قسمین تاکید دو قسم پر ہیں لفظ تقریر الفظ لفظی لفظی کی تعریف کیا ہے وہ ہوا تقریر اللفظ لفظ کا مقرر لانا ہے پہلے والے لفظ کا ہی جیسے جانی اند زیدن ٹھیک ہے جی آیا میرے پاس زید اب یہاں پر جو نسبت زید کی طرف ہو رہی تھی تو اس میں شک شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید کے کوئی ایس, آ, کوئی ایسا زید ہو یا یہ اس کے بارے میں کسی قسم کا بھی وہم ہو سکتا تھا خیال ہو سکتا تھا غلطی کا امکان ہو سکتا تو اس کی دوسری زیدن نے آ کر اس کی تاکید کر دی وجاء وجاء زيدن اسی طرح جاء لفظ میں تاقید لے ائے فیل میں ٹھیک ہے نا پہلے تو زید میں تکرار لائے اس کو مکرر لائے اب جاء جاء زیدن جی و ما نوی تاکید کی دوسری قسم مانوی ہے وہ ہے ب الفاظ معدودہن وہ چند الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے نفس و وہ ان میں سے دو لفظ کیا ہیں نفس اور عینن ہے ٹھیک وہ ہے النفس و ل واحد ول واحد کے لیے بھی تسنی کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی اختلاف سیغت و ضمیر کو مختلف کرنے کی وجہ سے و ضمیر اور ضمیر کو مختلف کرنے کی وجہ سے یعنی واحد کے لیے ہیں پھر تو واحد کے لیے ایسے ہی آئیں کہ نفس نئے لیکن تسنی اور جمع جب لے کر جائیں گے تو یا تو سیغے کو مختلف کریں گے یا یعنی ان کے ساتھ جمائر کو مختلف کرتے جائیں گے آگے مثالیں دیکھیں پہلی مثال جا انفس ہو ضید لائے ہیں نفس کے ساتھ تو نفسو ہو وزدان ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھو تسنیا ہے نا تو اب اس میں کیا کر دیا نفس کو بھی کس میں تبدیل کر دیا انفس میں تبدیل کر دیا اور ساتھ ساتھ میں ہما ضمیر تسنیہ کی لئے او نفسا ہوما یہ کیا ہے منس کے لیے ٹھیک ہے نا وزید انفسو اب یہ جمع کے لیے انفسو جمع آگے ساتھ جمع کی زمیر بھی لے آئے وہ کزا لے کے آئین ہو کہتے جس طرح نفسن میں ہم نے بتایا اسی طرح آئین میں بھی ایسے ہی ہوگا یا ہوما اور, از اور از وغیرہ وغیرہ ٹھیک اچھا جا اتنی ہند نفسوا جا اتنی الہندان انفس ہوما اور نفسا ہوما و جا اتنی الہندا تو انفسنا و اکیلا یہاں تک بات ہی کس کی نفسن اور عینن کی کہ وہ کیا ہیں جی مفرد تسنیا اور جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں یہاں سے بتاتے ہیں قلعہ اور قلطہ کے بارے میں خاص خاصتا یہ صرف اور صرف تسنیا کے لیے استعمال ہوں گے نف و قامر رجلو قامر رجلان قلعہ ماں و قام تل مر اطان قلتا جی اب اس کے بعد جب نفسن آئین قلعہ تا چار الفاظ ہو گئے تو اس کے بعد بچ کے کتنے کلون اجماؤ اکتاؤ ابتا ابساؤ یہ پانچ الفاظ کہتے ہیں کہ یہ پانچ الفاظ جو ہیں تصنیہ کے علاوہ سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی مفرد کے لیے اور جمع کے لیے اب ان میں جو ہے زمائر کو مختلف کریں گے صرف اور صرف لفظ کل میں کلون میں جو ہے اس کے ساتھ زمیرے مختلف کرتے جائیں گے واحد ہے تو واحد کی ضمیر لائیں گے جمع ہے تو جمع کی ضمیر لگائیں گے لیکن اس کے علاوہ جو اجماؤ ہے اکتا ہو ہے ابتا ابز ہے ان میں کیا کریں گے زمائر تو نہیں لائیں گے البتہ سیگوں میں کیا کریں گے تبدیلی کرتے جائیں گے تو کل جو کہ تبدیل ہو نہیں سکتا لفظ کل ایک ہی ایسا ہی لفظ ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کے ساتھ ضمیر کی ہی تبدیلی کرتے رہیں گے اور باقی جو ہیں ان کے سیگوں میں تبدیلی کرتے رہیں گے اچھا وہ اجماؤ اکتاؤ ابتاؤ اب سا مصنح <الْمُسَنَّة> تسنیہ کے علاوہ کے لیے ٹھیک ہے جی تسنیہ کے علاوہ کے لیے کیا بچ جاتا ہے ایک مفرد اور جمع دو چیزیں بچ جاتی ہیں سب کے لیے آتے ہیں لیکن بے اختلاف ضمیر فی کلن ضمیر کو مختلف کرنے کے ساتھ صرف اور صرف کلن میں اور وہ سیخ اور سیگے میں مختلف مختلف سیغے کو مختلف کرنے کے ساتھ فل بواقی کل کے علاوہ باقی الفاظ میں یعنی اجماؤ اکتاؤ ابتاؤ ابساؤ میں تقول تقول جاقو تو کل کی تاکیب کل کے ساتھ تاکیب لائیں القوم کی جو کیا ہے جمع ہے لہٰذا اس کے ساتھ جمع کی زمین لائے کلو ہوم اجماون اختاؤ اب تو کل کے ساتھ جو جمع لائے ہیں وہ ہوم زمیر لائے ہیں جمع کی اس کے علاوہ باقی صرف نفرت کے سیغوں کو جمع میں تبدیل کر دیا اجماؤ تھا تو اجمعون کر دیا تھا تو اق کر دیا ابتا تھا تو اب کر دیا ابساؤ تھا تو ابساؤن کر دیا اسی طرح مونس میں قامت النساء کلو ہن اب دیکھو انسا جمع تھا تو اس کی تاکید کے لیے کل تو کل ویسے کا ویسا ہی ہے لیکن ہننا ساتھ میں ضمیر کیا کر دی ہے جمع کی کر دی ہے قامت النساء اکلو ہن جما ہوتا ہو بوتاؤ بساؤ وَإذا وَإذا نہرب انت نفس کا اچھا جی یہ اصول جیسے کہ آپ پہلے پر کے آئے ہیں کل آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ضمیر مرفو متصل پر اس میں ظاہر کا آتف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ ضمیر منفصل کی تاکید نہ لائی جائے اسی طرح یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ ضمیر مرفو متصل کی تاقید نفسن اور آئین سے نہیں لا سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ ضمیر منفصل نہ لے آئیں ٹھیک ہے جی تو نفس آئین ان کی تاکید نہیں لا سکتے ضمیر مرفو متصل کی جب تک کہ ضمیر مرفو متصل کے ساتھ ضمیر منفصل کی تاکید نہ لائے ہوں اچھا تاک ضمیرمرفو المت بن نفس والا تو جب آپ نفس اور عین کے ذریعے سے تاکید لانا چاہیں ضمیر مرفو متصل کی تو يجب وہ تاکید ہو تو پہلے لازم ہوگا کہ اس ضمیر مرفو متصل کی تاکید لائیں بے ضمیر کے ساتھ اور پھر نفسن اور عین کے ساتھ نہ وہ انت انتا نفسہ کا اب نقشہ کا جو ہے یہ تاکید لا ہے نفس کے ذریعے سے نفس کے ذریعے سے کیا, کیا لائے ہیں تاکید لائے ہیں کس کی ضرورت کی کی لیکن چونکہ اس کی تاکید نہیں لا سکتے تھے تو اس لیے پہلے ضمیر جو تھی مرفو متصل کی ضمیر تھی اس کے لیے پہلے انتا ضمیر منفصل لائے ہیں پھر اس کے بعد اس کی تاکید کی ہے کس کے ذریعے سے نفس کے ذریعے سے اچھا جی ولاق اجماؤ اللہ مالح اجزا ابا صح اختراخوا حصن خلقوم اور حکمن کا ماتخ یہاں سے کلون اور اجماؤ کے بارے میں یہ اصول بتاتے ہیں کہ کلون اور اجماؤ ان دو الفاظ کی تاکید صرف اور صرف ان کلم کے لیے لائی جائے گی اور ان اشیاء کے لیے لائی جائے گی کہ جن کے کم از کم حصن یا ماں اجزاء ہو سکتے ہوں ایک منٹ ذرا جی تو ہاں کلون اور اجماؤ کلون اجماؤ کے بارے میں قاعدہ اور اصول یہ بتاتے ہیں کہ کلن اور اجماؤ کی تاکید صرف اور صرف ان کلمات کی لائی جا سکتی ہے ایسے کلمات کی لائی جا سکتی ہے کہ جن کے اجزاء حصن سمجھ میں آتے ہوں یمانن یعنی ایسی چیز کی تاکید لا سکتے ہیں کہ جس کے کم از کم اجزاء ہو سکتے ہوں ٹکڑے ہو سکتے ہوں حصے ہو سکتے ہوں چاہے وہ حصن ہوتے ہو یعنی سامنے نظر آتے ہوں یا یہ کہ وہ نظر نہ آتے ہوں لہٰذا مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ القوم کی تاکید ہم کل ان کے ساتھ لا سکتے ہیں اور اجماؤ کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ قوم کے جو افراد ہوتے ہیں یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں آدمی ہے زید ہے عمر ہے باکر ہے یہ سارے کے سارے قوم کے اجزاء ہیں قوم کے افراد ہیں اور یہ حصن سامنے نظر آتے ہیں الگ الگ ٹکڑے ہوتے ہیں لہذا کل ان کے ساتھ قوم کی تاکید لا سکتے ہیں اسی طرح وہ کلمات کے جن کے اجزاء حصن تو نظر نہیں آتے لیکن مانن اس کے اندر حصے پائے جا سکتے ہیں جیسے کیا غلام ایک غلام ہوتا ہے اس کے ٹکڑے تو نہیں ہو سکتے اس کے اجزاء تو نہیں ہو سکتے حصن نظر تو نہیں آتے لیکن مانن اس کے اندر تجزی اور حصے بن سکتے ہیں اس طور پر کہ غلام کو اگر آدھے غلام کو بیچا جائے تو آدھا غلام بیچا جا سکتا ہے اور اس کا بیچنا جائز ہے اسی طرح آدھے غلام کا خریدنا وہ بھی جائز ہے لہذا غلام بھی تجزی کو قبول کرتا ہے حصے کو قبول کر ایک آدمی کا اگر کامل غلام ہے دوسرا آدمی کہتے ہے کہ میں آپ کو اس کی قیمت مثلاً دس آزار روپے ہے وہ کہتا ہے کہ آدھا غلام مجھے آپ بھیج دو میں آپ کو پانچ ہزار روپے دیتا ہوں وہ غلام مشترک ہو جاتا ہے آدھا مالک کا کہلاتا ہے اور آدھا مشتری کا کہلاتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک عام بات ہے اور ایسے ہوتا ہے آپ کو شاید پہلی پہلی بار سننے کو مل رہا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر اگر اس نے آدھا غلام خرید لیا تو ایک غلام دو آدمی کی ملکیت میں ہو سکتا ہے اور تجزی کو قبول کرتا ہے اس کے حصے ہو سکتے ہیں ہاں بالکل وہ آپس میں اوقات تقسیم کریں گے کہ فلاں وقت میں آپ کی خدمت کرے گا اور فلاں وقت میں میری خدمت کرے گا وہ جیسے وہ آپس میں معاملات کو طے کر لیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی تجزی کو قبول کرتا تو لہذا اب ہم غلام العابد کی تاکید بھی کل کے ساتھ لا سکتے ہیں اور اسی طرح اجماؤ وغیرہ کے ساتھ بھی لا سکتے تو قاعدہ سمجھ میں آیا کہ کل اور اجماؤ کی تاکید ان الفاظ کی لا سکتے ہیں ہر اس چیز کی لا سکتے ہیں جو تجزی کو اور حصے کو قبول کرتا ہو چاہے وہ حصن ہو چاہے معلن ہو حصن جیسے القوم ٹھیک ہے کہ اس کے افراد اس کے دامر بکر وغیرہ ہمیں نظر آتے ہیں اور اسی طرح غلام کی تاکیب بھی لا سکتے ہیں کہ اس کے حصے بھی ہو سکتے ہیں جی کہتے ہیں بلا اب کد بھی کلن اجماؤ کہتے ہیں کہ کل کے ساتھ اور کلن کے ساتھ اور اجماؤ کے ساتھ تاکیب نہیں لائی جائے گی اللہ مگر ما اس چیز کی کہ لہو اجزا ان جس کے کوئی اجزا ہوتے ہو وہ آز اور حصے ہوتے ہوں یہ صرف اختراک حصن کہ جن کے اجزاء اور حصوں کو الگ کرنا کیا ہو صحیح ہو حصن یعنی سامنے نظر آتا ہو جیسے قلقوم قوم جیسے کہ قوم حکمن یہ ہے کیا حصن اس کے اجزا نظر آتے ہم الگ الگ کر سکتے ہیں اس کے الفاظ کا الگ الگ کرنا صحیح ہے نظر آتے ہیں ہمیں او حکمن یا ایسی چیز کی تاکید لائی جا سکتی ہے کہ جس کے اجزاء اور حصے کیے جا سکتے ہوں لیکن حقیقت نظر نہ آتے ہوں بلکہ کیا ہوں حکمن سمجھ میں آتے ہوں جیسے تقول جیسے آپ کو ہو اس طرح ہی تو لوگ میں نے غلام کو خریدا پورے کے پورے کو اس لیے کہ کل کی تاکید لائی جا سکتی ہے ایسی چیز کی کہ جو تجزی کو قبول کرتی ہو تو یہاں پر غلام ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی خریدا جا سکتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ آپ نہیں کہتے کہ کہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ میں نے غلام کے اکرام کیا پورے کا پورے کا اس لیے کہ اکرام جو ہے وہ تجزی کو قبول نہیں کرتا البتہ اشتراک ہے وہ کیا کر سکتا ہے قبول کر سکتا ہے وہ ان انتا ابتا ابسا اب یہاں پر بتاتے ہیں اجماؤ اکتابتا ابساؤ کے لیے ٹھیک ہے جی اکتاؤ اب تاؤ اور اب سا یہ تین اس لیے کہ اجماؤ کے بغیر ان کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اب تاؤ اب اب اکتاؤ ابتاؤ اور ابساؤ کا کوئی معنی نہیں ہے بغیر اجماؤ کے لہٰذا یہ اجماؤ کے تابع ہو کر آئیں گے اب جب تابے ہو کر آئیں گے تو یہ بات بھی یاد رکھے کہ یہ کبھی بھی اجماؤ سے پہلے بھی نہیں آ سکتے جب کبھی بھی ان کے ساتھ تاکید لائی جائے گی تو اجماؤ بھی ان کے ساتھ لازمی ہوگا اور اجماؤ سب سے پہلے ہوگا اس کے بعد یہ والے الفاظ ہوں گے یہ اجماؤ کے بغیر نہیں آ سکتے لہٰذا ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ جا کہتے ہیں اس کو جا قوم القوم اجما ہونا اکتا اونا ابتا ہونا یوں تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے کہ جہاں انل قوموں کلو اکتا ہونا ابتا ہونا ابسا اور اجما یعنی اجماؤنا کو موخر نہیں کر سکتے اکتا ہونا ابتا ہونا افسا ہونا پر اور اسی طرح یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ جہاں انل قوموں کلو اکتا ہونا ابتا ہونا ابسا ہونا کہ اجماؤنا کہیں ہی نہ تو لہٰذا بات یہ سمجھ تین الفاظ اکتا ہو ابتا ہو اب ساؤ یہ بغیر اجماؤ کے کبھی بھی نہیں آئیں گے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ یہ کبھی بھی اجماؤ پر مقدم نہیں ہوں گے عالم انتاؤ اب تاؤ افسا اجما یہ تابے ہیں اجماؤ کے بلحا ہا ہُنا بیدونی ہی کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا معنی نہیں ہوگا سوائے اجماؤ کے فلاں یوز و تقدیم ہوا لہٰذا ان کا مقدم کرنا بھی جائز نہیں ہوگا اعلی اجماؤ بلا ذکر ہاں ہی اور ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا اس کے بغیر ٹھیک ہے جی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں اکٹھے آئے لیکن یہ اجماؤ کے بغیر کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ ضروری ہے بس ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں کہ تینوں آئے یوں کہہ سکتے ہیں آپ جان اوم اجماؤن اکتاؤ آگے آپ نہ کہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یوں کہ جا ان اوم اکتاؤ یہ نہیں ہو سکتا اجماؤن اجماؤ ساتھ میں ضروری ہے اس کے بغیر یہ نہیں آ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکہ